السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی السلام علیہ سید امبیاء المرس بعد انشاء اللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آج سے کتاب ریاض الصالحین کا درس پڑھا کریں گے اس کی بڑی حدیث کوئی ہوئی تو وہ ایک اور اگر مختصر ہوئی چھوٹی ہوئی تو دو احادیث ہم لیا کریں گے انشاءاللہ اللہ کتاب ریاض الصالحین کتب احادیث میں ایک شاہکار ہے اور اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے مختلف ابواب اور مختلف کتابیں جمع کی ہیں جو احادیثیں مختلف کتب احادیث میں آئی ہیں ان کو اس کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے انسان کے معاملات حالات معاشرتی اس کی اصلاح کے لیے یہ کتاب بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ اسی تناظر میں واٹسپ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے آسان اور سلیس فہم میں ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے اس کتاب کا چناؤ کیا ہے تاکہ عام معاشرتی اعتبار سے ہمارے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کو ہم دور کر سکیں اور سنت نبوی علیہ الصلاۃ وسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں امام نبی رحمہ اللہ اپنی اس تصنیف کو اس مقام تک جو اللہ نے رتبہ دیا ہے وہ رتبہ ان کی محنت ان کا اخلاص خلوص اور سنت نبوی سے محبت کا نتیجہ ہے امام نبی رحمہ اللہ دمش کے ایک شہر حوران میں نوا بستی میں پیدا ہوئے اور اسی بستی کے نام کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ نوا لکھا جاتا ہے نوی لکھا جاتا ہے نوابستی بستی کا نام اور نوی ان کا لکھا جاتا ہے امام نوی کا پورا نام ابو زکریہ بن شرف مہینے ہے آپ رحمہ اللہ کے جد امجد یعنی تقریبا ساتویں پشت کے جو آپ کے دادا ہیں حزام وہ اس بستی میں آ کر بسے تھے یہاں رہے تھے اور پھر اسی بستی میں امام نبی رحمہ اللہ چھ سو اکتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کے بارے میں شیخ یاسین بن یوسف مراکشی لکھتے ہیں کہ امام نوی رحمہ اللہ جب چھوٹے ہوتے تھے تقریباً دس سال کی عمر میں تو بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے ان کو اگر بچے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور بھی کرتے تھے تو وہ الگ ہو جاتے تھے رویا کرتے تھے اور اس حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کے شروع میں بلوغت کے تحت بلوغت سے پہلے ہی بچپن میں ہی ان کے والد صاحب نے ان کو علم کے ساتھ جوڑا ان کی اپنی بستی میں ابتدائی تعلیم کا اہتمام بہت زیادہ تھا اگرچہ اس دور میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی علم کے دوست ہوا کرتے تھے علم عام تھا تو اسی تناظر میں ان کی بستی میں بھی علم کا بول بالا تھا امام نوی رحمہ اللہ نے اپنی بستی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً بالغ ہونے کے قریب یا بالغ ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کے والد گرامی نے ان کو دمش کی بڑی جامعہ میں داخل کروایا جس کو جامعہ مووی بھی کہتے تھے اور یہ مدرسہ رواحیہ بھی کہلاتا تھا کیونکہ ان کے جو بانی تھے ان کا نام زکی الدین تھا جو ابن رواحہ سے مشہور تھے ابن روہا کے نام سے مشہور تھے اسی نام کی وجہ سے اس مدرسے کا نام جامعہ یا مدرسہ رواحیہ بھی کہلایا امام نبی رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیوخ بڑے بڑے علمی شخصیات رہے ہیں فقی تھے محدث تھے اس طرح آپ نے اپنے فن کے بڑے بڑے استاد اور امام نبی رحمہ اللہ کا جو فن علم اور شوق رغبت ان کی یہ تھی جس کے بارے میں مرخین نے لکھا ہے کہ وہ کم سویا کرتے تھے کم کھایا کرتے تھے سادہ لباس زیت, زیبتن کیا کرتے تھے اور علم میں دن رات مصروف رہا کرتے تھے ان کی جو ان کو زیادہ مصروفیت ان کا جو ہم غم ان کی کوشش جو تھی وہ یہی کہ علم زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور علم حاصل کرنے کا ان کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کتاب کو پڑھتے کسی بھی چیز کو سیکھتے تو اس کے ساتھ اپنی تعلیقات یعنی اس کا سمجھنا جو وہ ضرور ساتھ لکھا کرتے تھے کہ اس چیز سے میں یہ سمجھا ہوں یا اس چیز میں یہ چیز ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ان کو حافظہ بھی بہت اچھا دیا تھا اور اس کی صلاحیتیں مانی ہوئی تھی اس کے بعد طبیعت ان کی بہت نرم سادہ سادہ لباس پہننا سادہ کھانا یہ پسند کیا کرتے تھے یہ مختصر ترین امام نبی رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا امام نبی رحمہ اللہ اپنی مختصر ترین عمر میں تقریباً اٹھائیس سال ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی اس عمر میں مختصر عمر میں بہت برکت اللہ نے ان کو دی اور اس میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی صحیح مسلم کی شرح بھی ان کی تصنیف موجود ہے تہذیب الاسما واللغات کے نام سے ہے اسی طرح ہم نے جو کتاب کا انتخاب کیا ہے ریاض الصالحین یہ خود ایک شاہکار کتاب ہے تو امام نوی رحمہ اللہ اپنی بستی میں واپس آئے نوا میں اور تقریباً 676 چھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اسی سال میں وہ اپنی بستی میں واپس لوٹے تھے جہاں دمشک میں رہے دمشق میں رہنے کے بعد وہ اپنی بستی میں لوٹے اور یہیں پر 676 ہجری میں ان کا انتقال ہوا غفر اللہ الرحمٰ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی بخشش کرے ان کی علم کا جو سمندر ہے یا ان علم کا ان کا جو روشن چراغ جو وہ کر گئے وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے ہم تک پہنچ رہا ہے کئی صدیاں گزرنے کے بعد ان کو علمی کاوش کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک حدیث یا دو دو حدیث کی صورت میں پڑھا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں محنت سے لگن سے اور اس کی سمجھ سے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیقہ طافرمائے او ماتوفیقی اللہ باللہ اللہ ہی توکل تو وہ اللہ